تو تو انسان کی ضروریات میں تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے پہلے کسی کے گھر میں ٹیلی فون ہوتا تھا تو کسی کے گھر میں نہیں ہوتا تھا رشتہ داروں میں پڑوس کا نمبر دیا جاتا تھا کہ بھئی پورے م... آ... اگر بلڈنگ میں رہتے ہیں تو ایک فلور کے اوپر ایک گھر میں فون ہوتا تھا سبھی ان کے گھر میں جا کے فون سنتے تھے ٹھیک ہے کبھی فون آتا تو اس میں یہ بھی ہوتا تھا بھئی ابھی وہ گھر پہ نہیں ہے اس لیے کہ ابھی بلانا نہیں چاہتے تھے خیر غر... یہ ایک الگ بات ہے تو ٹیلیفون ایک گھر میں